لا الہ الا هو الحکیم. ہر قسم کے حمد و فنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ علم کے مجلس جمانے کی اور کچھ دینی گفتگو کرنے کی جس دینی گفتگو کا تعلق خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی دنیا کے اندر علی اطلاق بغیر کسی شک و شبہ کے علم سب سے سب سے زیادہ افضل چیز ہے اور جو علم سے جڑ جائے خواہ وہ سیکھنے سے ہو یا سکھانے سے ہو وہ دنیا کے لوگوں میں سب سے افضل ترین ہے اس کی دلیل خود اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے چنان چسورت سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید ابا العلم اللہ نے اپنی وحدانیت پر کہ اللہ اکیلا ہے اس کے اوپر تین قسم کے لوگوں کو گواہ بنایا صرف تین قسم کے لوگوں کو چوتھا کوئی بھی نہیں اللہ نے کہا خود اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اکیلا فرشتے گواہی دیتے ہیں اور گواہی میں تیسرا نمبر علماء کرام کا ہے تو جو انسان علم سے تعلق رکھتا ہے گویا کہ وہ اس, اس سب میں شامل ہوتا ہے جس سب کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو رکھا ہے جیسے فرشتوں کو خود اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو اسی طریقے سے علمی مجالس کی بہت زیادہ فضیلت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتنع قوم فی بیت من بیوت اللہ کہ اللہ کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوں یچلو نہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور ابھی آپ کو شیخ نے بتایا کہ قرآن اور حدیث میں کچھ بھی فرق نہیں جو قرآن ہے اسی کا خلاصہ حدیث ہے قرآن حدیث میں جو فرق کرتا ہے کہتا ہے کہ حدیث قابل اعتبار نہیں گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول میں فرق کرتا ہے کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے خلاصہ بس اس کا یہی تو جو ان کچھ لوگ اگر جمع ہو مسجد کے اندر قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے وہ اعتدار رسو نہ ہوں آپس میں اس کا دراصا کریں پڑھیں سمجھیں تو اللہ رب العالمین ایسی مجلس کو بہت ہی بابرکت بناتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نظر تلیہ مسکین ایسی مجلس کے اوپر اللہ رب العالمین کا سکون نازل ہوتا ہے اللہ رب العالمین سکون نازل کرتا ہے وہ الرحمہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں وہ الملائکہ فرشتے اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں اور اتنا ہی نہیں آخری جملہ اس مجلس میں شریک ہونے والے کے لیے خوشخبری ہے اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضا فی من عندہ کہ اللہ رب العالمین اس مجلس میں بیٹھے تمام لوگوں کا ذکر فرشتوں کے درمیان خود کرتا ہے تو اس قسم کی جو بھی مجالس ہوتی ہیں علمی مجالس قرآن و حدیث کی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے آدمی جب بیٹھے اس میں تو سوچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو وہ سنے گا اور جب کان تک بات جائے گی دل تک یقیناً اترے گی اگر انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگا سنندار اور اس کو مسند الداروی بھی کہتے ہیں تو سن داروی کے مقدمے کے مختصر سے شرح انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی قبل اس کے کہ ہم کتاب کے اندر جو احادیث اور آطار ہیں جس کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کیا گیا ہے اس کی شرح کریں صاحب کتاب یعنی جو مؤلف ہیں ان کے بارے میں کچھ مختصر معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ مؤلف کے بارے میں جاننے سے ان کی جو تعلیف ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو جو بقیہ گفتگو تھی تمہیدی گفتگو شیخ نے آپ کے سامنے ذکر کی دارمی نام کے دو امام گزرے ایک عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمی اور ایک عثمان ابن سعید الدارمی عثمان ابن سعید الدارمی وہ ہیں جنہوں نے بشر المرشی پر رد کیا تھا اور یہ امام اداروی انہوں نے مقدمہ لکھا ان کی تفسیر ہے اور بھی دوسری کتابیں ان کی موجود ہیں لیکن وہ داروی دوسرے ہیں جنہوں نے نقل عثمان ابن سعید الدارمی جو کتاب مشہور ہے وہ دوسرے ہیں اور یہ دوسرے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے تو ان کا پورا نام عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن فضل ابن بحرام ابن عبداللہ اور یہ قبیلہ عرب سے ہی تعلق رکھتے تھے اس لیے ان کی نسبت عتمی بھی ہے امام دارمی رحم اللہ اس سن میں پیدا ہوئے جس سن میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ انتقال کیے اور یہ سن وفات جو ہوتا ہے نا عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کو یاد رکھنے میں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے اگر آپ محدثین کو پڑھیں گے اور علم حدیث حاصل کریں گے تو علم سن وفاد کے اوپر علم وفاعت کے اوپر بہت ساری حدیث کے صحت اور ضعف کا اعتبار کیونکہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی سو ہجڑی میں وفاد اور کوئی پیدا ہوا 105 ہجری میں جو پیدا ہوئے 105 ہجری میں وہ بیان روایت بیان کر رہے ہیں 100 ہجری میں وفات پانے والے سے تو یقینا یہ منقطع ہوگی انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا تو سن وفات پر بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے تو ان کی وفات اسی زمانے میں ہوئی اس سن میں جس سن میں عبداللہ ان کی پیدائش ہوئی جس سن میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وفات پائے سن 181 ہجری کے اندر امام دارمی رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں استاذ سے پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کے اندر علم کتنا ہے اور شاگرد کس منحج اور کس طریقے پر قائم ہے یزید ابن ہارون اپنے دور کے بڑے محدث رہے ہیں اسی طریقے سے ان کے استاذ ہے نظر ابن شمیل نظر ابن شمیل سب سے پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے غریب غریب الالفاظ نیلحریف النبوی یعنی حدیث کے اندر ایسے الفاظ آتے ہیں جس کے معانی غریب ہوتے ہیں جانے پہچانے نہیں ہوتے ہیں ان الفاظ کے تعلق سے جو پہلی تعریف کی ان نقر ابن شمعل نے تو یہ بھی آپ کے استاذ ہیں اسی طریقے سے محمد ابن یوسف الفریابی یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے روایت نقل کی ہے اپنی صحیح کے اندر اور عبدالصمد ابن عبد یہ بڑے محدث ہیں لیکن یہ قدری تھے ان کے اندر عقیدہ قدریہ کا عقیدہ تھا تھوڑا سا اس کے باوجود علماء نے انشاءاللہ بات آئے گی بیچ میں جو نقل کرنے کی کہ اس میں باپ بھی باندھا ہے امام دارمی رحمۃ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر کہقاط سے نقل کریں گے تو اگر فقاط میں کوئی خارجی عقیدہ کا ہو کوئی مرجعہ کا عقیدہ رکھتا ہو ایسے لوگوں سے امام بخاری نے اور دیگر اما نے نقل کی ہے روایتیں اپنی کتاب کے اندر تو اس کی وجوہات کیا تھیں انشاءاللہ وہ اپنی جگہ پر بات آئے گی اور ان کے شاگرد امام دارمی رحمہ اللہ کے جو شاگرد امام مسلم ابوداؤد تھرمدی جو اماں ہیں سورج کی طریقے سے اسلامی عالم اسلام پر چمکتے ہیں اسی طریقے سے بقی ابن مخلد بقی ابن مخلد دنیا کے واحد امام ہیں جن کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کی جو تعلیف تھی مسند مسند بقی ابن مخلد اگر پوری موجود ہوتی تو سو جلدوں سے زیادہ میں ہوتی ہے. لیکن مفقود ہے پائی نہیں گئی امام دارمی رحمۃ اللہ کے مصنفات مصنف علماء نے یہ مسند کے علاوہ اس کو مسند کہتے ہیں ویسے اصل میں اس کا نام سنن ہونا چاہیے لیکن ابھی جو تباہ حسین ابن سلیم اسد کی جو تباہ آئی ہے سب سے بہترین تباہ ہے اس کے اوپر انہوں نے مسند نام لکھا ہے کیونکہ مخطوطہ میں مسند ہی موجود ہے ویسے اس کی ترتیب سنن کے اوپر ہے مسند اور سنن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسند جو کتاب ہے جیسے مسند الامام احمد مسند ابی اعلی اس کے اندر ایک صحابی کی روایت کو ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جاوید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی تمام روایت ایک ساتھ ذکر کریں گے اور ختم کریں گے اگر سو روایت ہے دو سو پانچ سو جتنی بھی روایت ہے ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں اور جن کتابوں کے پہلے سنن لگا ہوتا ہے جیسے سنن ابی داؤد سنن سرمدی یا سنن ماجہ سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر احادیث کو ذکر کریں ان احادیث کو جس کا احکام سے تعلق ہو اور ہر احادیث کو اس کے باب کے مطابق ذکر کریں مثال کے طور پر کتاب الطہارہ یا باب الطہارہ تو اس حدیث کے اندر تہارا کے متعلق جتنی بھی احادیثیں ہیں سب کو لائیں گے چاہے وہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوں چاہے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوں کوئی بھی صحابی بیان کرے جو باب ہے جو موضوع ہے اس کے متعلق ان احادیث کو وہ جمع کرتے تو مسند اور سنن میں یہ فرق ہے اور یہ مسنط ادارمی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سنن جیسا کہ میں نے بتایا اس کے مطابق ترتیب دی گئی کتاب اور کسی بھی عالم کے بارے میں کہ وہ کیسے منہج پر ہیں ایک تو میں نے بتایا کہ ان کے استاذ سے پتہ چلتا ویسے ہی شاگردوں سے بھی کیوں کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ہزار اسی سے احادیث بیان کیا اور کہتے ہیں کہ میں نے جتنے سے بھی بیان کیا ان میں سے کوئی بھی منہج اہل سنت سے ہٹا ہوا نہیں تھا کلہم حمکان یقولون المان قول وامل واقع یزید ابتپا ولماسیہ کہ جتنے بھی امہ سے میں نے روایت بیان کی ہے ان میں ہر کسی کا یہ اعتقاد تھا کہ ایمان نام ہے قول و عمل کا اور اعتقاد کا اور وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے ایمان کم ہوتا ہے اور طاعت اور ثواب کے کام سے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اور زیادتی ہوتی ہے تو جو مشائق ہوتے ہیں ان کے جو اساتذہ ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن سے انہوں نے علم لیا ہے جہاں سے جا کر کے یہ سیراب ہوئے ہیں وہ چشمہ گدلہ ہے یا صافیج اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا منہج کیا ہے ویسے ہی ان سے جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہے ان میں اکثریت کن کی ہے اور کیسے لوگوں کی ہے اور لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی بڑے مش... بڑے, بڑے شیخ سے یا سلفی شیخ سے یا بڑے امام سے کسی نے علم حاصل کیا ہو تو منحج... سلفی منہج پر قائم ہو کیوں آ... عبد الرحمان ابن ملزم جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل کیا تھا مصر کے اندر اس کو رکھنے کی سفارش اس کو مقری بنانے کی لوگوں کو قرآن سکھانے کی سفارش عمر رضی اللہ عنہ نے کیا رہا. کہ اس کو وہاں پر قاری بنا دو جو مصر کے گورنر تھے اس وقت ان سے اب سوچیں عمر رضی اللہ عنہ ہو جیسا دور اندیش شخص اسی کی سفارش کر سکتے ہیں جو جن کے بارے میں وہ بہت اچھے سے جانتے ہو کہ یہ آدمی استقامت پر ہے اس کے باوجود اس کے اندر گمراہی اس قدر آ خارجیت اس قدر آ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا اس نے اپنے لیے ثواب کا باعث سمجھا اور جب اس سے قصاص لیا جا رہا تھا تو وہ خوش تھا کہ اس نے بہت بڑا کام انجام دیا تو ضروری نہیں کہ آپ کسی کے پاس بیٹھیں کسی بڑے عالم کے پاس تو آپ اچھے ہی نکلیں یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے یا مخلب القلوب سررف قلب اعلی یا سب قلب الادین تو یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہم مسلمان ہیں ہم اہل حدیث ہیں الحمد اہل سنت وال ہیں یہ نہ سمجھے کہ اب جنت بالکل ہماری ہے کیونکہ تمام انسانوں کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے تو اللہ سے ہمیشہ مانگے یہ انعام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے اور جہاں اس کی حفاظت سے پیچھے ہٹیں گے اور کہیں کوئی ایسا عمل کریں گے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرے تو ممکن ہے سزا کے طور پر جو انسان اطاعت پر قائم تھا وہ معصیت پر چلا جائے اور جو کفر پر قائم تھا وہ اہل سنت والجماعت کے طریق پر یعنی راستے کے اوپر چلا جائے تو ہمیشہ اس بات کی دعا کرنی چاہیے اور تیسری چیز جس سے یہ پتہ چلتا ہے مؤلق کا, کا منحج اور ان کا طریقہ وہ ان کے مصنفات ہیں کہ کس بات میں انہوں نے تصنیف کیا چنانچہ مسلم یعنی سنن کے علاوہ ان کی تفسیر بھی ہے جامع بھی ہے جامع حدیث کی کتاب ہوتی ہے جیسے الجامع البن وہب ہے جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر احکام کے علاوہ تفسیر کا بھی ذکر ہو تفسیر کی یعنی قرآن کے جو تفسیر جن احادیثوں کے ذریعے سے کی گئی ہے اس کا بھی ذکر کریں اس کے علاوہ فتن اور ملاحم کا بھی ذکر کریں زہد و ورع کے باب میں جو احادیثیں موجود ہوں اس کا بھی ذکر کریں تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو الجامع کہا جاتا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ ایک کتاب صحیح ہے اس کا تعلق احکام سے ہے الجامع نہیں ہے تو الجامع ان کتاب کو مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک صحابی کی تمام روایت کو ایک جگہ لایا جائے جا پھر اس کے بعد دوسری صحابی کو دوسری صحابی کی روایت کو لایا جائے جا سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جو احکام کے احکام کے حساب سے ابواب پر مرتب ہو جیسے پہلے کتاب التحارہ کتاب الصلاح کتاب الحج اور کتاب و کے اندر ان تمام احادیثوں کا ذکر کیا جائے جس کا تعلق طہارت سے ہو سراد کے اندر ان تمام احادیثوں کا ذکر کیا جائے جس کا تعلق سراد یعنی نماز سے ہو ویسے ہی احکام کے اندر کتاب تہارا کے علاوہ احکام احادیث احکام کے علاوہ دیگر تمام احادیث جس کا تعلق زد و را سے ہو فتن اور ملاحم سے ہو اس کا ذکر کیا جائے اس کا نام الجام کہتے ہیں سلاسیات فی ان کی کتاب ہے سلاسیات کس کو کہتے ہیں کہ مؤلف تین واسطے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے صرف تین واسطے کے بعد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اس کو ثلاثیات کہتے ہیں تو امام بخاری امام احمد اور ان جیسے دیگر اماں اور خود امام دارمی رحمہ اللہ ان کے پاس ثلاثیات موجود تھے امام بخاری رحمہ اللہ ایک کتاب میں تقریباً بائیس ثلاثیات ہیں کہ تین واسطے سے نبی تک پہنچ رہے ہیں امام احمد رحم اللہ کے پاس بہت زیادہ ویسے امام دارمی رحم اللہ کے پاس خلاصیات ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر ان احادیثوں کو جمع کیا گیا ہو جس کے اندر صرف اور صرف تین واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہوں اس کے علاوہ ان کی اور بھی کتاب ہے کتاب و سنت الحدیث حدیث کے اندر سنت کا مقام بہت سارے لوگ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں بیچ میں اتباع و اور دیگر سنت کے متعلق باب آئے گا تو حدیث اور سنت میں حقیقت میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے ان اس کا ذکر وہاں پر آئے گا اقوال العلمافی ان کے بارے میں علماء کے اقوال کیا ہیں امام بھی کے بارے میں اور ظاہر سی بات ہے کہ علماء نے اپنے اپنے زمانے کے یا اپنے پہلے کے علماء کے بارے میں جو رائے تھی اور سچی رائے تھی اس کو مدون کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے تاکہ پتہ چلے ان کا منہج و مسلک کیسا تھا تعلیم میں ان کا طریقہ کیسا تھا اور کیا حقیقت میں ان کی بات کو لی جا سکتی ہے کہ نہیں جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں حارف المحاسبی بول کر کے بہت بڑے زاہد اور متور بھی تھے بہت بڑے امام احمد رحم اللہ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں شریک ہوئے ایک اپنے دوست کے کہنے پر اور وہ جب بیان کرتے تھے تو آدمی روتا تھا ایسا لگتا تھا کہ جنت و جہنم سامنے ہوا. امام احمد بھی رونے لگے ذہبی نے ذکر کیا سیارو آلام الوال اور اس کے بعد جب اس کی پوری زندگی کو امام احمد رحم اللہ نے جانا اس کے مسلک کو منہج کو اور کس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے کس کے ساتھ وہ رہتا ہے تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ ہارت المحاسبی کا سر جھکا کر کے رونا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اس کا سر جھکا کر کے رونا زرا کی بات کرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کسی کے رولے رولانے رولاے سے جو صحیح منہج ہے صحیح طریقہ ہے وہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ فلا کے ساتھ اٹھتا ہے اگر وہ صحیح منحج پر ہوتا تو وہ اس کے ساتھ اٹھ... نہیں اٹھتا بیٹھتا جو اللہ اس کے رسول کے بیان کردہ یا بتائے ہوئے منہج کے خلاف منہج کے اوپر عمل کرتا ہے یا قائم تو اس طریقے سے علماء نے دین کے حفاظت کی یہ دین کے حفاظت کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے دین کو ان لوگوں سے محفوظ رکھیں جو آپ کے دین کے اندر سیم یعنی آپ کے دین کو توڑنے کی یا آپ کے دین کے قائم شدہ دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے جیسے لکڑی کو دیمک سے بچایا جاتا ہے چاہے تاکہ اندر سے کھوکھلی نہ ہو جائے ویسے اپنے عقیدہ کو منحج کو اپنے دین کو ان لوگوں سے بچا بچا بچایا جاتا ہے جن کے ساتھ رہنے سے اس میں زنگ لگ جائے یا اس میں دیمک لگ جائے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردین خلیل فل الا انسان اپنے دوست کے دین پر اٹھایا جائے چنانچہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دوستی کرتے وقت دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا بہرحال امام احمد رحم اللہ سے ایک آدمی نے امام دارمی رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ وہ امام ہیں اور امام کا لفظ جو محدد ہوں مجت ہوں ان لوگوں کے لیے جیسے امام ایک امام ہوتے ہیں جو پیشے امام ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نماز پڑھاتے ہیں ایک امام ہوتے ہیں جو حاکم ہوتے ہیں اور ایک امام علم ایک لقب ہے امام کا جو علم میں ہوتا ہے اور انہیں کو کہا جاتا ہے جو علم کے اندر بہت زیادہ فضیلت رکھنے والے ہوں امام احمد رحم اللہ نے ان کے بارے میں کہا محمد بن عبداللہ ابن نمیر یہ امام مسلم رحم اللہ نے ان سے بہت زیادہ روایت بیان کی انہوں نے کہا غالبانا عبداللہ ابن عبد الرحمان بن حیضی کہ ہم میں بہت سارے لوگ حفاظ تھے جس میں تقوع والے اور سب سے زیادہ ذہین و فتیم عبداللہ ابن عبدالرحمان الدارمی رحمہ اللہ تھے اور محمد ابن بشار یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ان کی روایت موجود ہے یہ کہتے ہیں حفاظ دنیا ارب میری نگاہ میں دنیا کے اندر صرف چار حفاظ پائے جاتے ہیں ایک ابو ذرا اراضی اور ایک ابو حاتم اور اور ایک عبداللہ ابن عبدالرحمان الدارمی اور ایک محمد ابن اسماعیل الباری تو یہ ائمہ کی شہادات ہیں <متحدث> ان کی گواہی ہے اس امام کے بارے میں جن کی کتاب ہم انشاءاللہ اللہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ امام امام بخاری رحمہ اللہ سے ایک سال پہلے وفات پائے امام بخاری رحم اللہ کے سن میں وفات پائے تھے یہ امام احمد کے سن وفات دو سو چونسٹھ دوسرے دو دو دو کے دو سو چھپن تو ان سے ایک سال قبل یعنی دو سو پچپن میں امام بخاری رحمہ اللہ وفات یہ امام عبداللہ ابن عبدالرحمٰن رحم اللہ وفات پائے تھے دو میں امام بخاری رحم اللہ دو میں امام مسلم رحمہ اللہ اور کیا کہتے ہیں دو میں ابوداؤد رحم اللہ دو سو میں امام ترمیدی رحم اللہ اس طریقے سے دو میں امام ترمیدی رحم اللہ دو سو میں ابن ماجا رحم اللہ اور امام نسائی تین سو تین ہجری میں وفات پائے تو یہ ایک مختصر حالات زندگی تھی کیونکہ اصل ہمارا مقصد ان کی لکھی ہوئی کتاب اور اس کتاب کے اندر جو انہوں نے مقدمہ شامل کیا ہے اس, کے اس سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں یہی اصل ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارے دورہ کا ہدف بھی ہے تو انہوں نے سب, سب, سب, سب سے پہلا باب جو باندھا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم المقدمہ صلی اللہ علیہ وسلم جہلی ود بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کی شروعات کی امام بخاری رحم اللہ نے نہ بسم اللہ لکھا نہ مقدمہ لکھا کچھ نہیں لکھا ڈائریکٹ باب لکھا انہوں نے اور حدیث شروع کر دی حافظ ابن حضر رحم اللہ نے ایک لائن میں اس کا جواب دیا ہے کہ کتاب کی شروعات یا تو بسم اللہ لکھ کر کے کی جا سکتی ہے یا بول کر کے کی جیسے کوئی کہا بسم اللہ الرحمن رحیم اور لکھنا شروع کر دے بغیر بسم اللہ کے تو شمار کیا جائے کہ انہوں نے بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کیا اور جو احادیث وارد ہے اس سلسلے میں کہ کل امرال ہر بڑا کام ہر اچھا کام بہتر کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث وارد ہیں تمام کے تمام غیف ہیں ائمہ نے اس کو دئی قرار دیا ہے اس لیے اگر آپ ائما کے طریقے کو دیکھیں گے تو یا تو وہ الحمد سے شروع کرتے ہیں کیونکہ خطبہ مصنوعہ سے شروع ہونا چاہیے یا پھر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تاکہ وہ قرآن مجید کی جو ایک یہ ہے طرز ہے طریقہ ہے اس کے اوپر عمل ہو جائے اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح وارد نہیں مقدمہ مقدمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پریفیس جس کو آپ کہتے ہیں مقدمہ ایک خلاصہ ہوتا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کسی کتاب کے اندر جیسے سورہ فاتحہ کو علماء نے قرآن مجید کا مقدمہ کہا سورہ فاتحہ کو اور ابن تہمیہ رحمہ اللہ کے کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے یا تو آپ توحید ربوبیت پائیں گے قرآن میں یا توفید الوحیت یا توفید اسماو صفات ان تینوں کا ذکر صرف ایک آیت میں آیا الحمد ابن رب المین اللہ, اللہ کی رحمت کیا ہے اللہ رب بندوں کے اوپر کیا انعام و اکرام کرتا ہے اللہ رب العالمین طاعت و ثواب کرنے والوں کو کس طریقے سے قریب کرتا ہے ان کے اوپر اللہ رب العالمین کس طریقے سے رحم کرتا ہے اس کا ذکر الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے پورا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا سورہ فاتحہ کا خلاصہ صرف ایک آیت کے اندر ہے اییا کا و عیا کا نسطین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تج سے مدد تجھ سے مدد مانگتے ہیں اسی وجہ سے قرآن نازل ہوا اس لیے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے صرف اس ایک آیت کی تفسیر میں ایک کتاب تعریف کی جس کا نام ہے مدارجارکین تین تین جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے صرف عیا کا و عیا کا نستعین کی تفسیر میں یا اس کی حقیقت بیان کر تو یہ علماء کا پہلے رہا ہے آج ہم لوگ صرف بولنا زیادہ جانتے ہیں عمل کرنا نہیں جانتے بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ کی توقی قطع فرمائے اور عمل صالح کرنے کی بھی توقی قطع فرمائے پہلا باب ہے بابان صلی اللہ علیہ وسلم من الجہل اس, بات اس بات کا بیان اس بات میں ہوگا ان گمراہیوں کا بیان جن گمراہی کے اوپر نبوت سے قبل لوگ قائم تھے نبوت سے قبل جو لوگ برائی کیا کرتے تھے جس گمراہی کے اندر تھے اس با... ان باتوں کا بیان اس بات کے اندر ہوگا اگر انسان ان باتوں کو یاد رکھے تو پتہ چلے گا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے آغاز کیوں کیا تھا یعنی دعوت کا آغاز توحید سے کیوں کر ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کیوں حکم دیا ہے توحید سے آغاز کرنے کا تو آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی جو حالات ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو پہلی حدیث ہے حد محمد ابن یوسف آپ آب کے پاس یہ کیا کہتے ہیں صحابی سے شروع ہوگا تو عن عبداللہ رجل ان عبد اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ حدیث میں جب بھی ڈائریکٹ عبداللہ آئے بغیر والد کے نام کے تو عموماً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مراد لیتے ہیں محدثین ان کو جیسے صرف عبداللہ آئے نہ عبداللہ اللہ ابن عمر ذکر ہو نہ عبداللہ ابن امر ذکر ہو نہ عبداللہ ابن عباس ذکر ہو نہ عبداللہ ابن زبیر ذکر ہو صرف عبداللہ ذکر ہو تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں حدیث میں عموماً یہی قاعدہ ہے کبھی اس قاعدے کے خلاف بھی آتا ہے لوگ کچھ محدثین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی صرف عبداللہ کر کے ذکر کرتے ہیں لیکن عموماً جو قاعدہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو صرف عبداللہ ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عمر ہے کہتے ہیں کہ جا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اس نے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو آخذ الرجل بیما عمیل فی ایک آدمی جس نے جاہلیت میں گناہ کیا جاہلیت میں بہت سنگین اعمال انجام دیے کیا اس کی بنیاد پر اسلام لانے کے بعد اس کا معاوضہ ہوگا تو نبی یقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا من احسن نفل اسلامی لم يؤاخذ بما كان کا نامی لفل اگر کوئی انسان اسلام لانے کے بعد اسلام پر قائم رہتا ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو اپنے لیے مشعل راہ بناتا ہے تو اللہ رب العالمین بالکل بھی معافہ نہیں کرے گا بالکل بھی معاوضہ نہیں کرے گا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ومن ابل اسلام ابل اول اگر کوئی اسلام لانے کے بعد اسلام پر قائم نہیں رہتا ہے صرف دعویٰ کرتا ہے اسلام سے پیچھے رہتا ہے تو اسلام میں جو غلطی کر رہا ہے اس کا بھی معاوضہ ہوگا اور اس نے جو پہلے غلطی کی اس کا بھی معاوضہ ہوگا تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی اسلام لے آئے اسلام کلیمہ پڑھ لے تو جاہلیت کا بھی معاخذہ ہوگا اور اس کا بھی معاوضہ ہوگا اس کی شرح میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں کہ یہ حدیث مطابقت نہیں کھاتی ہے اس حدیث سے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیما کا نقبل سے حدیث ہے امرآص رضی اللہ عنہ کی کہ اگر کوئی انسان اسلام قبول کر لے تو اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ عالمینما فرما دیتا ہے جب توبہ سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام سے تو بدرجہ اولا ہوگا نا کیونکہ توبہ اس وقت آدمی کرتا ہے اپنے گناہوں سے جب وہ مسلمان ہوتا ہے اور جب وہ اسلام لاتا ہے تو ایک نئے طریقے سے وہ اپنی زندگی کی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس سے بدرجہ اولا اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے چنانچہ یہاں پر جو اص ہے کہ جو گناہ کرے گا جو غلطی کرے گا اس سے حافظ ابن حجر حافظ حافظ نوی رحمہ اللہ نے کہا کفر مراد ہے کہ جو آنے کے بعد پھر سے مرتد ہو جائے تو اگلا پچھلا سب اس کا معاوضہ ہوگا لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے کبیرہ گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا پچھلا معاوضہ نہیں ہوگا جو اس نے کیا ہے وہی ہوگا اور کبیرہ گناہ کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھے جتنا بڑا بھی گناہ جتنا بڑا وہ اللہ کی مشیت کے ماتحت میں چاہے اللہ تو اس کو عذاب دے اور چاہے تو اللہ عبد العالمین اس کو معاف فرما دے دوسری بات وہ جتنا بڑا بھی گناہ ہو سوائے شرک کے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اور اگر وہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہے تو جب تک آپ کو نہ پتا ہو کہ وہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہے آپ اس کے اوپر جان بوجھ کر کے کرنے کا حکم نہیں لگا سکتے اب کسی آدمی کو ایک ہی گناہ بار بار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ آدمی تو کافر ہے کیونکہ یہ آدمی جان بوجھ کر کے کر رہا ہے یہ آپ کا استمبا ہے ممکن ہے اس کو نہیں پتا ہو وہ جاہل ہو تو تقریر کے سلسلے میں تسرع کرنے سے جلد کرنے سے آپ یا ہم کوئی بھی ہو بہت زیادہ احتیاط برتیں اور جو بڑے علماء ہیں ان کی طرف اس معاملے کو لے جائیں یا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں نہیں سمجھیں تو جو بڑے علماء موجود ہیں آپ ان کی طرف لے جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ اس گناہ کے سنگینی کو اس کو بتائیں اور انسان کس طریقے سے جب گناہ جمع ہوتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اس کے دل کے اوپر قرآن و حدیث کچھ بھی اثر نہیں کرتا حتّہ کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ قرآن حدیث کو ہی غلط سمجھنے لگتا ہے اس قسم کی بات جب اسے علما بتائیں گے کچھ مثال دیں گے کچھ لوگوں کی تو اسے اسے بات سمجھ میں آئے گی لیکن گناہ کی وجہ سے عام گنا سوائے شرف کے انسان کو کافر قرار دینا یہ بہت بڑی جرت کی بات بات ہے جس کے اندر ان شاء اللہ میں جلوازی سے بچنا چاہیے فتوا کے کئی بات انہوں نے باندھے ہیں کسی مقدمے کے اندر اسلام اقدال جو اسلام میں برا کرے گا اس برا کرنے سے مراد کفر کرے گا یعنی مرتد ہو جائے گا تو پچھلا اور اگلا سب گنا کم اخذ اللہ رب العالمین کرے گا اللہ رب العالمین نے قران مجید میں فرمایا والذین يدعون مع الله الهہن اخر والذین لا يدعون مع الله الهہن اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويحلد فيه مهانا عملاً اللہ اب البین نے ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ مفہوم ہے عیسائیت کا جو لوگ اللہ اب العالبین کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں کبیرا گناہ ہے کسی کو مارتے ہیں جان سے مار دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کا خون اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام لوگوں, تمام لوگوں کے موت سے اس کے قتل سے اللہ رب العالمین نے بہرحال اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کا ذکر کر کے کہا میں جو ان گناہوں کو کرے گا تو بہت ہی خطرناک سزا کے لیے وہ تیار رہے لیکن جو توبہ کر لے ان تمام گناہوں سے شرک سے قتل سے ذنا سے اور دوسری جتنے بھی دوسرے گنا ہیں بڑے بڑے اگر وہ توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد نیکی پر قائم ہو جائے تو اللہ رب العالمین پہلا ریوارڈ دے گا اس کو پہلا انعام اللہ سیئاتہم حسنات آپ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو اللہ رب العالمین ثواب میں تبدیل کرتے گا لیکن بس توبہ کی جو شرط ہے اللہ منتابہ توبہ کرے وہ آ اور ایمان کو مضبوط کرے وعمل عملا صالحا نیکی ن نیک سے نیکی کیا کرے تو جا کر کے اس کے جو پچھلے تمام برائیاں ہیں اس کو اللہ رب العالمین ثواب میں تبدیل کر دے گا وکر اللہ غفور الرحیم اور یہ غفور الرحیم کے صرف ایک جھلک ہے دنیا کے اندر جب وہ ایسا کرے گا تو نیک لوگوں کے ساتھ اخرت میں کیسا برتاؤ کرے گا اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا قل للذین كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما فق مدد سنت یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اسلام جس کے بارے میں نے حافظ ابن حجر وغیرہ کا قول ذکر کیا کہ سے مراد ارتداد ہے مرتد ہونا ہے اس آیت سے ملتی جلتی بات ہے اس حدیث کے اندر اللہ نے کہا قل للذین کہیے جو لوگ کفر کرتے ہیں اگر وہ لوگ کفر کرنے سے باز آ جائیں یو فرحل تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے کیا کوئی صرف کفر کرنا چھوڑ دے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے نہیں جب تک وہ توحید پر قائم نہ توحید کو قبول نہ کر لے یعنی ایمان نہ لے آئے کوئی کفر نہیں کرتا لیکن وہ ایمان بھی نہیں لاتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں نہیں ہے پل للی نقر جو لوگ کفر کرتے ہوں اور کفر کو چھوڑ کر کے ایمان لے آئے ایمان پر قائم رہے یو فر الح القرف اللہ رب العالمین ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا لیکن فق مدت سنت ال اگر وہ کفر کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر سے کفر کی طرف لوٹتے ہیں فقد مدت سنت الاولین تو پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا ہے اس کی مثال یا اس کے, تفسیر آپ کے سامنے موجود ہے دوسری بات یہ کہ باب جو تھا ہیڈنگ جو تھی بابان علیہ الناس قبل نبی صلی اللہ مین الجلی کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کون سی گمراہی اور جہالت میں تھی اس کا بیان لیکن اس حدیث میں اس ایک کا بھی ذکر نہیں آیا حدیث کے اندر ایک کا بھی ذکر نہیں آیا جتنا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے امام دارمی رحمۃ اللہ نے دوسری حدیثوں کو لا کر کے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے جو حدیث ہے وہ زندہ درگور کرتے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے جو جب سفر میں نکلتے تو چار پتھر اپنے ساتھ لے لیتے صحیح حادثیتیں ہیں چار پتھر اپنے ساتھ لے لیتے اور سفر میں کہیں پہ پڑا ہوتا تو تین پتھر کھانے کے لیے یا اور دوسرے کام کے لیے استعمال کرتے اور ایک پتھر کی عبادت کرتے ایک اور حدیث ایسے لائے ہیں کہ وہ ایک جانور کو لے جاتے اور بالو ہے ریت ریت کو جمع کرتے اور جانور کو کھڑا کر کے یا تو اونٹ، اونٹنی یا بکری وغیرہ کو اس کا دودھ نکالتے اس کے اوپر پھر اس کا طواف کر کے اس کی عبادت کرتے اس قسم کی گمراہیت تو آخر اس جب باپ باندھا ہے انہوں نے کہ من الجہلی و ہم ان گمراہیوں کا ذکر کریں گے جس پر وہ لوگ تھے انہوں نے پہلی حدیث کو ان احادیث کے اوپر مقدم کیوں کیا کیونکہ اس کے ذکر ان برائیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رجول بنا امل جاہلی جاہلیت کے اندر جو کام کیا کرتا تھا کون سا کام اس کا ذکر نہیں لیکن جو بھی کام کیا کرتا تھا کیا اس کے اوپر معافذہ ہوگا تو اس حدیث کو لانے کا جو مقصد ہے میری سمجھ کے حساب سے کیونکہ اس کے کی شرف موجود نہیں ہے اور صرف ایک شرف موجود ہے اس مقدمے کی محمد ابن سعید رسلان حافظ اللہ کی جس کے اندر انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا ہے تو میرے حساب سے جیسا کہ حافظ ابن حجر بعض حدیثوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والا انسان کسی کے گناہ پر تکفیر کرنے کا تصور نہ کرے یہ اہم مقصد میں سے ایک مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کے کفر وغیرہ سب معاف ہو سکتے ہیں استحضا جو اس نے کیا ہے دین کے ساتھ جو مذاق کیا ہے تو کوئی انسان اللہ کو اکیلا مانتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا تو جان بوجھ کر کے یا انجانے میں تو اس کو آپ کافر کیسے سکتے ہیں تو یہ ایک حدیث تھی اس باب کی جو امام داروی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا انشاءاللہ اب ہم دوسرے باپ کی طرف منتقل ہوں گے دوسرا باب ہے باب سفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البی قبل بہاتی ہی کتب سے مراد یہاں پر وہ کتابیں ہیں جو آسمانی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی جیسے تورات ہے انجیل ہے زبور ہے صحف ابراہیم ہے موس علیہ السلام کے صحیف ہیں تو ان اب ان کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طور پہ ذکر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ان کتابوں کے اندر کس طور سے ذکر آیا کیسا ذکر آیا تو یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا وہ کتابیں جو تحریف کی جا چکی ہیں جس کے اندر تحریف واقع ہو چکی ہے اگر اس ان کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہو تو ہم اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ تو یہودیوں کی کتاب تحریف شدہ ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریف شدہ ہے دوسری طرف آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو جو باتیں نبی کے تعلق سے بیان کی گئی ہم آپ کو وہ بیان کریں گے تو یہ دو متضاد باتیں ہیں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنی ولو بلخ وحدی قان بنی ولا حرج میری جانب سے کوئی بھی ایک بات اگر تمہیں معلوم ہو صحیح طریقے سے میری جانب سے یعنی نبی کی حدیث معلوم ہو تو آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں اور بنی اسرائیل سے یہود و نصارہ سے یہودوں سے یہودیوں سے بیان کریں ولا حرج اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ابن قیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسرائیلی بات جو ہے اسرائیل کی ہر بات نہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ اس کو یل استشہ دی لا لفقا ہم استشاد کے لیے ذکر کرتے ہیں بطور نمونہ ذکر کرتے ہیں اس پر عقیدہ رکھنے کے لیے ذکر نہیں کرتے استشاد کے لیے دلیل پکڑنے کے لیے کہ وہاں پر بھی ایسا آیا ایسی بات آئی ہے جو قرآن کے بالکل موافق ہے اگر مخالف ہو تو نہیں مانیں گے وہ بھی انہوں نے ذکر کیا رحمہ اللہ نے احتقاد استشاد کے لیے ذکر کیا جا سکتا ہے اس پر اعتقاد بالکل بھی نہیں رکھا جا سکتا ہے سوائے قرآن مجید کے کیونکہ وہ تمام کی تمام منسوخ ہیں چنانچہ ابن تیمیر رحم اللہ نے اس کے درجات بیان کیے کہا کہ وہ اعلیٰ تعالیٰ کہ اقسام جو ہم بنی اسرائیل سے جو بیان کریں گے بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کی باتیں تین قسم پر ہوں گی پہلی یہ کہ جو باتیں ہم ان سے بیان کریں گے اس کی تصدیق قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرے گی تو اس کو بیان کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ باتیں ہمارے قرآن مجید میں آئی ہیں تو ہم قرآن مجید کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ یہی بات وہاں پر بھی موجود ہے دوسرا جو درجہ ہے یا دوسرے قسم کہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی بنی اسرائیل کی کتابوں میں جو قرآن کے بالکل مخالف ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہوگی واضح طور پر جھوٹی ہوگی واضح طور پر تو اس چیز کو ہم بالکل بھی نہیں مانیں گے کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ہم ان کے جھوٹ اور سچ کو نہیں جان سکے تو خاموش رہیں یہ اس کے بعد کا درجہ ہے لیکن اگر ہم جان جائیں یہ بالکل توحید کے مخالف ہے اگر وہ کہیں عیسا علیہ السلام کی عبادت کرو ازیر علیہ السلام کی عبادت کرو تو یہ بالکل قرآن کے بلکہ امبیا کے جتن جتنے بھی انبیاء آئے ان کے دعوتی مشن کے خلاف ہے کسی بھی نبی کو اللہ العالمین نے یہ حکم نہیں دیا یا ان کے اوپر یہ وحی نازل نہیں کی کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کریں اگر یہ بات ان کی کتاب میں موجود ہے تو یہ بالکل ان کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے بلکہ اس کو جھٹلائیں گے یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں استدلال کرتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی روایت سے استدلال کریں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج کوئی حرج کی بات نہیں ہے بنی اسرائیل سے بیان کرنے میں اور اس حدیث کو وہ بالکل لیا چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے اگر جھوٹی بات ہے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو ہم اس کو بالکل بھی نہیں لیں گے بلکہ اس کی تقریب کریں گے اس کو بیان کریں گے کہ یہ بات قرآن, حد... قرآن و حدیث کے خلاف ہے تیسرا درجہ ماں ہوا مسکو تنان کچھ ایسی بات ہوگی بنو اسرائیل کے یہاں یعنی ان کے تورات میں یا ان کے شریعت میں قرآن نے نہ اس کے تعلق سے ہاں کیا ہو نہ, نہ کیا ہو. خاموش ہو قرآن اور احادیث کے اندر اس کی تفصیل نہ آئی فلاں نک مینوبی ولا نکو تو نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ اس کی تقریب کریں گے تصدیق اور تقریب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ مختصر سی بات تھی کہ ہم یہود يحود، یہودیوں سے جو بات نقل کریں گے اس کے اندر ان تین چیزوں کا خیال رکھیں ہر ایک بات کو نہیں مانیں اور ہر ایک بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتے اور الحمدللہ شریعت میں وہ تمام چیزیں ذکر ہیں جو ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں شریعت میں وہ تمام چیزیں جائے عتم اور اکمل موجود ہیں جو ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے تو باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے ان کی صفات کیا ہوگی پہلی کتابوں میں کیسے تو اس کا ذکر خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا چنانچہ اللہ رب العالمین نے اللہ. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تمام نبیوں سے آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ قبل یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ کیا وعدہ لیا کہ تم لوگ سب وعدہ کرو وہی رخت اللہ عمی تھا اپن نبی من کتاب و میں نے تمہیں کتاب بھی دیا ہے حکمت بھی دیا ہے تمہیں نبی بنایا بعض کو میں نے رسول بنایا اک نبی آئیں گے ثم اکم رسول اک رسول آئیں گے مسد الق البا اس رسول کے پاس جو کچھ ہوگا اس کے اندر تمہارے پاس جو کچھ ہوگا اس کی تصدیق موجود ہوگی یعنی وہ تمہاری باتوں کو سچا ٹھہرائیں گے لتو مین اگر وہ تم لوگوں کی موجودگی میں آ گئے تو تم سب کو ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا تمام انبیاء کرام سے اللہ نے وعدہ لیا تمام انبیاء کرام تمام رسول سے اگر وہ تمہاری موجودگی میں آ گئے لتو مین ایمان لانا پڑے گا ان کے اوپر صرف ایمان لانے سے کافی نہیں ہوگا ولا سر نہ ہو اور سب مل کر کے ان کی مدد کرو پھر اللہ نے کہا اقرار کرو تو کہا اقررنا ہم لوگ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصیت پر دلیل ہے کہ تمام انبیاء بھی اگر موجود ہوتے ہیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ان تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا واجب ہوتا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا صحیح بخاری کی روایت ہے لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ <بَاعِي> اگر موسی زندہ ہوتے تو سوائے میری پیروی کرنے کے کسی اور کی پیروی کرنے کا کوئی چارہ نہیں ہوتا یعنی اللہ کا حکم ہے جو چیزیں ان کی کتابوں میں ذکر ہے وہ اللہ رب العالمین نے یعنی ان نبیوں سے جو وعدہ لیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا جگہ اللہ رب فرمایا رسول مكتوبا عندهم في الى اللہ رب فرمایا رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور یہاں پہ اللہ نے نبی کی صفت امی لائی امی کو لوگ خاص کر کے منکرین حدیث امی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقص مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی شان میں یہ نقص ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اگر کسی کے بارے میں ہمارے آپ کے بارے میں بولے کہ آپ بخاری پڑھا رہے ہیں آپ نسر دارمی پڑھا رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں معلوم یقین نقص کی بات ہے کہ تو میں نے پڑھا ہے اساتذہ سے علم حاصل کیا آپ کہنا تم کو کچھ نہیں معلوم لیکن نبی کی شان میں یہ چیز اللہ رب العالمین نے ان کے شرف کا باعث بنایا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نقص کا باعث ہے کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہو تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کوئی اگر وہی لکھ رہے ہوں اور اس میں انہوں نے اپنی جانب سے اضافہ کر دیا ہو تو یہ منقرین حدیث کا ایک شبہ تو اللہ رب الامی کا مطلب ہوتا ہے اللہ علم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے یا پڑھنا جانتے تو کافر اول وہلہ میں اور یہود نصارہ اس سے آگے چڑھ کر کے بولتے یہ تو میری کتاب کی بات ہے یہ لکھنا بھی جانتا ہے پڑھنا بھی جانتا ہے انہوں نے نقل کر لیا وہی توحید کی بات وہی جنت کی بات وہی جہنم کی بات یہ تمام چیزیں تو میری کتاب میں موجود ہیں بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تو سب سے پہلے یہ لوگ چڑھ دوڑتے اور کہتے کہ یہ تو لکھنا پڑھنا جانتے وہاں سے نقل کر کے چلے اس لیے اللہ حب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے ایک دوسری صورت کے اندر سوران کبوت میں وما کن تچلو مین کتاب ولابی آپ اس سے قبل نہ کسی کتاب کی تلاوت کرتے اور نہ کو لکھ سکتے تھے اگر آپ پہلے پڑھنا جانتے لکھنا جانتے ادلتا بلمبلون یہ جتنے لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں ان کو شک ہو جاتا ہے یہ تو پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ضرور پچھلی کتابوں سے انہوں نے نقل کر دیا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو یہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ نہ لکھنے پڑھنے کے باوجود معلم انسانیت ہیں نہیں لکھنے پڑھنے کے باوجود اس تعلیم کے پیشوا ہیں جس تعلیم کی تشریح جس تعلیم کی طبیل چودہ سو سال سے زائد سے آج تک لوگ کر رہے ہیں اور آج کا درس بھی اسی تعلیم کی تشریح کا حصہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی لفظ یہ شرف کی بات ہے کیونکہ اگر ان کو لکھنا پڑھنا آتا جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے یہ میری جانب سے نہیں ہے تو عید الفتاب المفتلون اسی, اسی چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں قرآن کبوت میں ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی مفتلون ہیں جتنے آپ کے دشمن ہیں اسلام کو نہیں مانتے انکار کرتے وہ لوگ سب اس کے اندر شک کرنے لگتے بہرحال تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رسول اللہ یہی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آتے ہیں آئے ہیں یہ یہود تورات میں پاتے ہیں یہی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کہا ہے. یہ جدو رہی آیت ہے عِندَهُمْ <تَوْرَات> یہ ان تمام تعلیمات کو اپنی کتاب تورات کے اندر پاتے ہیں اور انجیل کے اندر کیا صفات ہے ان کتابوں کے اندر یہ قرآن بیان کر رہا ہے ان کتابوں کے اندر اس کے بعد میں نے ایک حدیث ذکر کیا ہے ایک اثر ہے وہ, وہ ذکر کیا ہے جو یہودی کی کتاب میں جو چیز ذکر ہے اس کو قابل احبال یہودی تھے پھر اسلام قبول کیے انہوں نے ذکر کیا اس سے قبل ان کی کتابوں کی جو تعلیمات تھی خود قرآن وجید نے اس کی ترجمانی کی ہے یہ مروحم بالمعروف امر بالمعروف کریں گے اور معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں <تصفح> یعنی مختصر میں اگر اس کی تعریف کریں گے المعروف ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف نہیں ہو معروف عن ہے <الْمُنْكَر> اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے تو رات اور انجیل کے اندر کہ ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو عقل کے خلاف ہو انسانی فطرت کے خلاف ہو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں وہ یو خل اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں وہ یوحرم علیہ خبیس چیزوں کو جس کو نفس ناپسند کرتا ہے انسانی فکرت اس کو گوارا نہیں کرتی اس کو حرام قرار دیتے ہیں اسی آیت سے وہی ہر علی ملخبہ اس،, اس آیت سے آیت کے اس ٹکڑے سے بعض علماء نے سگریٹ نوشی تمباکو ان سب چیزوں کی حرمت پر اس کیا ڈال اس کے خبیث ہونے پر ان چیزوں کے خبیص ہونے پر دلیل یہ ہے کہ تبھی تو اس کو ناپسند کرتی ہے. اور اگر پاکیزہ ہوتی تو کوئی انسان اس کو باتھ روم میں بیٹھ کر کے اس کا سیون نہیں کر رہا ہوتا تو اس لیے اس آیت سے علماء نے استدلال کیا بھائی حرم علیہم الخبا اس میں وہ چیز آتی ہے کہ وہ کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ ایسے امراض ایسی بیماریوں کا آپ کو شکار بنا دیتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے آدمی اس کا نام لینے میں بھی ڈرتا ہے تو اس لیے ان چیزوں یہ بالکل لیا حرام ہے عقل و نظر کی روشنی میں عقل مطلب جو انسان سمجھتا ہے نظر مطلب قرآن و حدیث اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی نرم ہے لیکن دوسرے کے لیے بہت ہی سخت ہے دوسرے کے لیے مطلب جو اسلام کے باہر اور ان کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے سے لگے گا یہ قیام اللہ کرتے ہیں تراہم رق سجدا۔ اور قیام العل کرتے ہیں تو دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں جب تب من المین اللہ و اللہ رب العالمین کا فضل چاہتے ہیں اللہ رب العالمین خوشنودی چاہتے ہیں فی یہ مثال تورات کے اندر موجود ہے نبی کے نہیں صحابہ اکرام کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بدرجہ والا موجود ہے جیسا کہ میں نے ابھی دعیتوں کا ذکر کیا وہ مت الحمل انجیل اور انجیل کے اندر صحاب اکرام کی مثال یہ ہے قزا اخرج شقاه فاذره فاستغلذ فاستوى على سوقی صحابہ کی پوری تاریخ کو اللہ رب العالمین نے ایت کے اندر نقل کر دیا اس پودے کی طریقے سے صحابہ کرام کی مثال ہے اخرج شقاه جس کی کونپل ابھی نکلی ہو یعنی ابھی تھوڑا سا وہ نمودار ہوا ہو زمین سے نکلا ہو فاذره پھر اس کے کسان نے دیکھ ریکھی ہو اور وہ تھوڑا مضبوط ہو کر کے اپنے پاؤں پہ تھوڑا سا کھڑا ہوا ہو فاستغلذ فاستوى على سوقی اس کے بعد تھوڑا موٹا ہو گیا ہو اور پوری طریقے سے اپنے جڑ پہ اپنے تنے پہ وہ پیڑ کھڑا ہو گیا ہو یا وہ پودا کھڑا ہو گیا ہو. جب پیڑ بڑا ہو جاتا ہے یا پودا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں کاشتکاروں کو کسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں صحابہ کی مثال جب صحابہ شروع شروع میں اسلام لائے نہایت کمزور تھے اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے اسلام بڑھتا گیا مضبوطی آتی گئی اور جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو دارالحکومت جب اسلام کا مدینہ بنا تو وہاں سے اسلام کے اشعت خاص کر کے سلح ادیبیہ کے بعد بہت زیادہ ہوئی اور اتنی زیادہ ہوئی کہ سلح ادیبیہ تک مسلمانوں کی کل تعداد تقریبا دو یا اس سے کم تھی اور سلہ ادیبیہ سن سات ہجری میں خیبر کے بعد ہوئی ہے صرف سالوں کے اندر اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد پہلے خیبر کے بعد ہوئی ہے سن چھ ہجری میں خیبر اس کے بعد سلح پھر اس کے بعد فتح مت کردیبیا میں جی پہلے بہرحال جی؟ جی شیخ نے کہا خیبر سات میں <تصفح> ہے اور سلح ادیبیہ چھ میں ہے تو سلہ ادیبیہ چھ اس کے بعد بھی چار سالوں کے اندر سلح کے بعد تقریباً اسی یا اس سے زائد بلکہ سمجھیے کہ نبے سے زائد لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو یہ اسلامی تعلیم کی ہم ایسی تعلیمات تھی اسلام کی کہ لوگ اس کو قبول کرتے چلے آئے اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے چلے آئے تو اب ایک حد کا اثر لیں گے ہم جس کو کابل اخبار رضی اللہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے یہ طبعی ہیں صحابی نہیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کیے کہتے ہیں نجی دہو ہم اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت پاتے ہیں کیسے صفت ہے کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ رب العالمین کے رسول ہیں یعنی ان کے کتاب میں موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے جائیں گے لا فضہ ولا غلیظ نہ چہرے میں سختی ہوگی نہ کلام میں ترشروئی سختی ہوگی نہ چہرے میں ترشروئی ہوگی نہ کلام میں سختی ہوگی اور اللہ نے قران مجید میں کہا فبما رحمت من الله لينت لهم ولو كنت فضاں غليظ القلب من حولك اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرمی کر رہے ہیں اگر آپ کے اندر سختی ہوتی ترشر ہوتی غصہ ہوتا تو جتنے صحابہ کرام جان بن کے آپ کے ارد گرد منڈلہ رہے ہیں آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کے اندر سختی ہوتی لن پبضو من مول سب کے سب دور چلے تو دین سختی سے نہیں پھیلایا جاتا ان نماز و اٹ کہ تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے تو اس لیے سامنے والے کو یہ سمجھے اگر کوئی بھی غلط عقیدے پر قائم ہے غلط منہج پر قائم ہے غلط عمل کر رہا ہے تو ایک ڈاکٹر جیسے مریض کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ویسے ایک داری کو سامنے والے کے ساتھ کرنا چاہیے آپ مریض کو امید دلاتے ہیں یعنی اس کو کہتے ہیں میں تمہارا علاج نہیں کروں گا تم نے کیا کیا آپ اس سب ان سب باتوں کے اندر وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اقزائی کی حیثیت ایسی ہونی چاہیے سامنے والے کو اخیر اخیر تک نا امید نہیں کرے جب اللہ نے نا امید نہیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی غرغرے کی حالت سے مرنے سے قبل بھی توبہ کر لیتا ہے نیم بیہوشی کی حالت میں اس سے قبل تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لے گا ہم اور کون کسی بندے کے رب اور بندے کے بیچ میں ہوتے آنے والے ایک دائی کو امید دلانا چاہیے اتنا گناہ کر لیا جان بوجھ کے کیا سچی توبہ کر لو جیسے تم نے اکیلے میں کیا اکیلے میں جا کر کے رب سے توبہ کرو آنکھوں کے آنکھوں, آنکھوں, آنکھوں, آنکھوں سے آنکھوں کا ایک خطرہ گرے گا پوری دنیا دنیا کی تمام دولت کے نزدیک دولت سے اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب فرمزی کی صحیح نبایا تو اس لیے ایک دائی کو امید دلانا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلامی نہیں کرتے تھے ولا صحاب بل چیختے نہیں تھے بازار کا یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ بازار میں چیخنے والے نہیں تھے بازار میں جائیں گے تو آپ کو شور شرابہ ہی ملے گا تو اس لیے جس چیختے نہیں تھے کوئی بھی بات کرتے نرمی سے کرتے کوئی بھی بات بہت آرام سے کرتے موتیوں کی طرح ہوتی آئسہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ العاد نبی کی بات کو گننے والا گن لیتا کہ انہوں نے کتنے جملے کہ اتنے آرام سے اور اتنے ہلکے ہلکے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اور ولا یجز بس ات اگر کوئی ان سے برا کرتا طائب والے نے ان کو مارا یا ابو جہل نے اتنا اس کے اندر مکہ کے اندر اتنی تکلیف پہنچائے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے راستے میں مجھے جتنی تکلیف دی گئی ہے اتنی کسی کو نہیں دی گئی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسی تکلیف ملی دو علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے زیادہ تکلیف اٹھائی تو یہاں پر کابل اخبار کہتے ہیں وَلَا کہ کسی کو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے پورے مکہ والے موجود تھے فتح مکہ کے موقع پر سب سر, سر جھکائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سب کا قتل کروا دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تشارے حقیم تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دے دی ان سب کو معاف کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو کوئی اگر آپ کے ساتھ برا کرے تو ایک دائیں صفات بلکہ شرط میں سے ہے کہ ان برائیوں کو برداشت کرے کیونکہ داعی در اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا پوری دعوت کا ان کے پورے اخلاق کا ترجمان ہے اگر آپ کہیں پر غلطی کرتے ہیں تو سامنے والا کہے گا یہ اسی نبی سے سیکھ کر کے غلطی کر رہا ہے دعوت اللہ جو ہے یہ نبوت کا منصب ہے کیونکہ نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے آخری نبی تھے دعا علماء ان کی جگہ لیں گے اگر علماء غلطی کرتے ہیں تو سامنے والا کہے گا ضرور قرآن حدیث میں ایسی سخت بات ہوگی جس کو سیکھ کر کے یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے ایسا معاملہ کر رہا ہے تو اس لیے سب کے سب لوگ ہم اسی میدان میں ہے کہ ہم دوسرے کو اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف بلائیں نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت تو ان سب چیزوں کے اندر خاص کر کے دعوت کے اندر ہم لوگوں کو ایسا معاملہ اختیار کرنا چاہیے مدعو کے تعلق سے پھر انہوں نے کہا والن یافو پہ معاف کر دیتے چلو جاؤ ہٹاؤ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن آف اسلحہ جو معاف کر دے اصلاح کر لے اس کا عجر اللہ پر ہے اور جس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے اس کا عجر اللہ پر ہے تو آپ کی اور ہمارے تصور سے باہر ہے امیجنیشن سے باہر ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کتنا عجر دے گا وہ امت ہُ الحمدون یہ اور انجیل کے اندر ذکر ہے کہ ان کی امت جو ہوگی اللہ کی تعریف کثرت سے کرے گی صاحب کرام ایسے تھے تابین اعظام تھے ایسے کثرت سے ہمیشہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھتے تھے تو ستر سے سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے آباد روایت میں ایک دن میں ستر سے سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے وہ نبی جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں اور ہم اپنا جائزہ خود اس حدیث کی روشنی میں لے سکتے ہیں اللہ, و نجد اللہ, و منزلہ یا منزلہ کہ اللہ کی تعریف کریں گے ہر نیچے زمین میں اور ایسی ایک روایت بھی آئی ہے کہ آدمی اوپر چڑھے جیسے پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے تو کہتے اللہ اکبر نیچے اترتے تو کہتے الحمدللہ للہ جی ولم نہیں پتہ وہ یہ تو ازرا انصافہ کا مطلب شلوار ہوتی ہے نا وہ پہنیں گے انصافہ پی آدھی پنڈلی یعنی ٹخنا ہوتا ہے نا یہ پاؤں ہے انسان کا ٹخنا یہ گھٹنا یہاں تک اپنے کپڑوں کو اٹھا کر کے پہنیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی سنگینی کس قدر آئی ہے جو لوگ ٹکنے سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مطلق نہیں دیکھے گا نہ اللہ, اللہ ایسے شخص کو دیکھے گا اور نہ ان سے گفتگو کرے گا جو اپنے ٹکنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکاتے قیامت کے تو وہ لوگ ایسے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں ہیں جو اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا کر کے رکھیں گے ٹہنے سے کافی اوپر ہوگا اور گھٹنے سے نیچے ہوگا ویت اون اعلی جو اطراف یعنی اطراف کا مطلب پاؤں ہاتھ یہ سب وضو کے اندر دھولیں گے منادیم جنادی فِي جَوِّ السَّمَاءِ ایک پکارنے والا آسمان کے فضا میں پکار لگائے گا سب فلقال فل قطال و سب پوم لڑائی کی حالت میں نماز کی حالت میں ان کی صف بالکل برابر ہوگی یعنی ایک دم سیدھی ہوگی الحمد للہ اس سے بڑی بشارت یہ ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں کے طرح تم لوگ سب بندی کرو ایسے ہی کرتے ہیں اس سے بڑی بشارت موجود ہے اسلام کے اندر لہم بل دبی نہ رات میں ان کی آواز ایسے ہوگی جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے بھن بھن ہے شہد کی مکھی ویسے جب رات کو قرآن پڑھیں گے تو رونے کی وجہ سے ان کی آواز ایسے نکلے گی قیام العل کریں گے <بِمَكَّة> نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکے میں ہوگی وہ محاجر طیبہ <بِطَعِبَة> اور نبی صلی اللہ ہجرت کر کے محا... م... طیبہ جائیں گے یعنی جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بام اور ان کی بادشاہ شام تک پھیلی ہوئی ہوگی تو یہ پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ قرآن مجید میں بھی بعض کا ذکر آیا ہے اور بعض کا ذکر جو لوگ اسلام قبول کیے انہوں نے ذکر کیا جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ صحابی تھے یہودیوں کے عالم تھے پھر اسلام قبول کیا اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیز بتایا تو اسرائیلی روایات کو بیان کرنے میں جو میں نے شیخ الاسلام تعمیر رحمۃ اللہ کا اور حافظ ابن کثیر نے اسی قسم کہ ملتی جلتی بات بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی بات قرآن کے بالکل موافق ہو تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ اسرائیلی چیز ہے کیونکہ قرآن میں وہ چیز آئی ہے قرآن اس کی تصدیق کر رہی ہے اور اگر بالکل مخالف ہو تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اسرائیلی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیان کرو کوئی حرج نہیں بلکہ وہ قرآن کے بالکل مخالف ہے ہم اس کو جھوٹا سمجھیں گے اور تیسری چیز قرآن اور حدیث میں نہ اس کی تصدیق کی گئی ہو نہ تکذیب کی گئی ہو تو یہاں پر ہم خاموش رہیں گے پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو آیت ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے کی یا انجیل کی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو لیکن ہم اس کو صحیح اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے وہ محرف بھی ہو تو وہاں پر ہم خاموشی اختیار کریں گے اب یہاں پر ایک تیسرا باب ہے کئی فتحانہ ابول نبی صلی اللہ علیہ سب سے پہلے لایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل لوگوں کے حالات کیا تھے اس کے بعد لائے نبی صلی اللہ عصل کی نبوت سے قبل یہود و نصارہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا تھا ان کی کتابوں کی روشنی میں وہ چیز اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے بنائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے بنائے گئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع کے حالات تھے نبوت کے جو علامات ظاہر ہو رہے تھے آثار وہ چیزیں کیا تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس میں تذکرا ہے تو باب ہے باب کئی فکان اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو شروع میں تھے وہ کیسے تھے رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا صحابی ہیں ایک آدمی نے کہا کئی فقان اول شأنك رسول اللہ یہ حدیث ہے نا آپ لوگ کتاب میں کئی اول اوشنی یا رسول اللہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا <تصفح> رسول اللہ یعنی شروع شروع میں علامات کیسے آتے تھے آپ کے اوپر کیسا لگتا تھا کیسے حالات تھے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت نا تھا نتی سعد ابن بکر کہ میری ہادہ میری دایا جو تھی جو میری تربیت کرتی تھی شروع میں بچپنے میں جو پہلے ہوتا تھا کہ دودھ پلانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. بنی سب ابن بکر ایک قبیلہ تھا وہیں سے ایک دایا آتی تھی جن کا مشہور نام ہے آپ سب کو پتا ہے حلیمہ وہ ان کے یہاں میں تھا فن تنا وبن لنا میں اور ان کا ایک بیٹا بہم کہتے ہیں چوپائے کو میں اور ان کا بیٹا چراگاہ میں کے چوپائے یعنی جانور چرانے کے لیے اور عموما اس وقت میں بکری یا اونٹ ہوا کرتی تھی جو چرانے کے لئے گیا۔ تو ہم نے اپنے ساتھ ولم نا خود معنا زادن اپنے اپنے ساتھ بہت تھوڑا کھانا لیا تھا زیادہ نہیں لیا تھا۔ تو میں نے کہا یا اخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے میں نے کہا حلیمہ سعدیہ کے بیٹے سے تم چلو میں کھانا لے کر کے آتا ہوں۔ اذهب فاتنا بزاد من عند امنا تم جاؤ اور جا کر کے کھانا لے کر کے میں یہیں ٹھہرتا ہوں جانوروں کو دیکھتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میرا جو بھائی تھا یعنی ابن حلیمہ سعدیہ کا بیٹا وہ چلا گیا اور میں چوپائے کے پاس رہا وہ اکبل ایرانی اب ابانی کا انحمان دو پرندے آئے بالکل سفید کلر کے ان میں سے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے دونوں پرندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے ایک کہہ رہا تھا اہو اہو کیا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے ہم لوگ آئے اہ کہتے ہیں کہ کیا وہی ہے قال الخر نعم تو دوسرے نے کہا ہاں ہاں یہ وہی شخص ہے فعقلا یقانی تو میری طرف وہ دوڑتے ہوئے آئے مجھے پکڑنے کے لیے فعقانی ف بتحانی مجھے پکڑا انہوں نے اور کفا اس کو کہتے ہیں اس کے بل مجھے لٹا دیا زمین پر اس لیے مساح یہاں تک کرنا یہ حدیث میں آیا کفا تک یہ کفا اس کو کہتے ہیں مجھے اس کے سر کے بل لٹا دیا فشق کا بتنی اور میرے پیٹ کو چیرا مستق رجا قلب اور پھر میرے دل کو نکالا پتہ یہ چلا کہ دل سینے میں نہیں ہوتا ہے اور پیٹ میں بھی نہیں ہوتا ہے پیٹ سے مراد یہاں پر جوف ہے ما من اللہ پی جو اللہ نے کسی کے جوف میں دل نہیں بنایا تو سینے سے تھوڑا نیچے اور پیٹ سے اوپر ایک خالی جگہ وہاں پہ دل ہوا کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چیرا انہوں نے اور اس دل کو نکالا فشقہ دل کو چیرا فق رجا امین ہوں سودا وئی تو اس میں دو اسپاٹ تھے کالے کالے اس کو انہوں نے نکال دیا دل کو چیر کر کے ایک نے دوسرے سے کہا تین ہی بیما انسلچ وہ جو پرندے آئے تھے دونوں دراصل فرشتے تھے کہا کہ کیونکہ فرشتوں کے پاس پر ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جبریل علیہ السلام کے بارے میں میں نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا مکہ کے اندر ان کے چھ سو پر تھے اور ایک پر سے پوری آدھی دنیا آدھا آسمان ایک پر سے دھکا ہوا تھا چھ سو پر تھے اور ہر پر سے یاقوت اور موتی کے گھر تھے تو جب اللہ کے فرشتے اتنے عظیم ہیں تو ان کو بنانے والا رب خود کتنا عظیم ہوگا تو یہ فرشتے کا جو انہوں نے ذکر کیا پرندے کی شکل میں کیونکہ ان کے پاس پر ہوتے تھے جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو کہا کہ ٹھنڈا پانی لے لیا فغسل غصل جوفی یہاں پہ جوف کا لفظ آیا اس لیے بطن کی تفسیر جوف سے ہوئی ہے تو وہ جو خالی جگہ تھی جہاں پہ دل ہوتا ہے اس پانی سے انہوں نے دھویا اس جگہ کو برد پہلے برف والا پانی منگایا تھا اب اس سے تھوڑا ٹھنڈا کہا ایک اور ٹھنڈا پانی لے کر کے آؤ فقطل بھی قلبی اس پانی سے میرے دل کو غسل دیا یعنی دھویا اس کے بعد کہا چھری لے کر کیا یہ تینی مسکینا چھری لے کر کیا ہے فضرہ ہوفی قلبی اور پھر اس سے کیا کہتے ہیں کہ دل کو جو وہ اخراجہ القتان سعوداوئین جو تھا اس کو نکالا حمق احد حمال صاحب ہی خس اس کو سل دو تو انہوں نے اس کو سل دیا وقات اور دل کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی مہر لگائی نبوت کی مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی تھی جو انڈے کی طریقے سے لٹکتی تھی سلمان فاصل رضی اللہ نے کہہ دی انہوں نے بیان کیا دل کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر لگائی پھر دونوں نے گفتگو کرتے ہوئے پلڑا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھیے اور ان کی امت میں سے ایک ہزار کو دوسرے پلڑے میں رکھیے یعنی دوسری طرف رکھیے سکینہ سکینہ, سکینہ. سكينه مطلب چوری تھوڑا فزره في قلبه اتيني بالسكينه سکونت لیا جزاك الله خيرا قال احدهما لصاحب حصف حاصه سلاي کر دے اس کی اور اس کے اوپر نبوت کی مہر لگا دی اجعلہ فی کفہ واجعل الف من مین فی کفہ تو ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے دل کو ایک ترازو کے ایک سائز میں رکھیے ایک طرف اور ایک ہزار ان کی امت کو ایک طرف رکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فا انعید الفی فوقی تو میں ہزار کی طرف دیکھ رہا ہوں اپنے اوپر ایک ہزار لوگوں کو اور مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میرے اوپر ان میں کا کوئی گر جائے فقال اس کے بعد کہتے ہیں لو انت بھی اگر پوری امت کو ایک طرف رکھ کر کے ان کو وزن کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہوتا پوری امت کو سمن سم تلقا و تراکانی پھر وہ دونوں چلے گئے مجھے چھوڑ دیا اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرق تو فرق شدیدہ مجھے بہت ڈر لگا بہت ڈر لگا تم من تلقت الا امی فکبر تو اکبر تو انہوں نے ماں ان کو کہا جو کیا کہتے ہیں ان کو دودھ پلا رہی تھی خلیمہ میں گیا ان کے پاس اور ذکر کیا جو میرے ساتھ ہوا تو پھر فأشفقت ان ائقون قدل تبس ابھی تو ان کو ڈر ہوا کہ ایسا نہیں کہ کچھ میرے اوپر جنات وغیرہ سوار ہو جائے تو اس نے کہا عید قبل میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں یعنی فطرت تھی اس وقت میں انہوں نے یہ نہیں کہا میں فلاں اس کے پناہ میں کوئی بھی جو اس وقت میں آلیہ کی پوجا کی جاتی تھی معبود ہو کی اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ تیار کیا لے کر کے میری والدہ کے پاس گئی اور مجھے پیچھے بٹھایا فقال ادیت تو امانتی وذمتی میری جو ذمہ داری تھی امانت تھی وہ رکھ لیجئے کیونکہ وہ ڈر رہی تھی کہ کچھ نبی صلی اللہ علام کو ہونا نہ جائے حالانکہ یہ شروعات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے علامت کے حدیل عقید اور جو چیز میرے ساتھ ہوا انہوں نے میری والدہ سے بیان کیا خرج يعني پھر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت مم. ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی نکلی ہے جو پورے شام کی طرف پھیل گئی اور ابھی ذکر گزرا ہے کعب الاحبار کے حوالے سے ان کے اثر کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہ شام تک جائے گی اور یہاں پر اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے چوتھا باب ہے باب ما اکرم اللہ نبیه من ایمان الشجر یہ معجزات کا باب ہے یہاں سے کچھ ابواب آئیں گے جن میں معجزات کا ذکر ہوگا معجزہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو تمام انبیاء کرام کو دیتا ہے اس لیے تاکہ ان کی تائید ہو نصرت ہو مدد ہو اور سب سے زیادہ معجزہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا علامہ ابن نے تمیر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ایک ہزار سے زائد معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گئے ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا ہے بارہ سو معجزہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا بارہ سو معجزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک معجزہ حصی کی مطلب جس کو احساس کر سکیں دیکھ سکیں جیسے چاند کا دو حصے میں بٹ جانا انگلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی کا نکلنا تو یہ چیزیں جو ہیں حصہ ہیں جس کا ہم احساس کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ جس کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک معنوی ہے معنوی طور پر ہم احساس کر سکتے ہیں اس کا قرآن مجید کا موجودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت جوامع الکلم مختصر سی بات میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کو سمیٹ کر کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اوصنی یا رسول اللہ مجھے کچھ وسیعت کیجیے بار بار کہا نبی نے کہا لا تغضب غصہ مت ہو جب اگر آپ غصے کو دیکھیں گے تمام شر اور برائی کی شروعات یہیں سے ہوگی نبی نے کہا لا صحیح بقاری کی روایت ہے کہ بالکل غصہ نہ کرو انشاءاللہ اللہ محفوظ رہو گے تمام شر سے تمام بلاؤں سے تو بہرحال معجزہ کی دو قسمیں ہیں ایک قسم حصی ہے جس کو محساس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جس کا ذکر بھی آیا ہے اور ایک چیز مانوی ہے جیسے قرآن مجید وغیرہ اور میں نے ذکر کیا جوام الکلیم وغیرہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے جیسے حافظ ککیر وغیرہ نے کہ پچھلے انبیاء کو جو بھی معجزہ ملا تھا اسی قسم کا معجزہ نبی کو ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ معجزہ ان سے بہتر اور بڑا معجوزہ اب مثال کے طور پہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کرنے کا معجزہ ملا تھا کہ مردوں کو زندہ کر یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں ملا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا معجزہ ملا پتھر ان کو سلام کرتا تھا کیسے ایک مرے ہوئے آدمی میں جس کے اندر روح رہتی ہے وہ نکل گئی ہے پھر اس کو واپس کرنا یہ آسان ہے اس بات سے کہ ایک پتھر کے پاس روح نہیں ہے وہ آپ کو سلام کر یہ علماء نے ذکر کیا توجیہ کیا ہے اس سے بڑا معجزہ تھا احیاء المتا سے ویسے ہی قرآن مجید میں ہے کہ اللہ حب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا یہ پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تسبیح بیان کریں اللہ حب العالمین نے داود علیہ السلام کے لیے پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تسبیح بیان کریں داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تھے تو کھانا تسبیح بیان کرتے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ صحیح ہے اس اثر کو نقل کیا ترجمت الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے کہن نہ کن ونسبا ونسنا تصویر فام اور ہم لوگ کھانے کے تصویر کو سنا کرتے تھے تو جو جو معجزات دوسرے انبیاء کو ملا ہے اسی جنس کا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے جس کے اندر قوت ان معجزوں سے زیادہ ہے ویسے ایک تیسری مثال بھی بیان کی ہے کہ موسا علیہ السلام نے ایک پتھر کو مارا تھا بارہ قبیلے کے لوگ تھے اور کہا مجھے پانی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السّلام نے وہی وِسد خامویہ قوم ہی فن کہ مصع علیہ السلام سے ان کے قوم نے کہا کہ پانی چاہیے تو اللہ رب العالبین نے کہا پتھر جو آپ کے سامنے ہے اس پہ لاٹھی ماری ہے جو آپ کے ساتھ لاٹھی آسا ہے فن فج تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے پانی کا پتھر سے نکلنا عام بات ہے ہر کوئی جانتا ہے لیکن پانی کا انگلی سے نکلنا یہ عام بات نہیں ہے موسا علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی مارا تو وہاں سے پانی نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے پانی نکالا اور کئی لوگ اس سے سہراؤ تو جو جو معجزہ جس, جس, جس, جس کا معجزہ پچھلے انبیاء اکرام کو ملا ہے اسی اقسام کا معجزہ نبی یعنی صلی اللہ علام کو ملا ہے جو قوت میں اس سے زیادہ ہے علماء کرام کہتے ہیں ویسے ہی کرامات ایک چیز ہوتی ہے جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کرامت ہوتی ہے کیونکہ صحیح احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں معجزہ اور کرامت میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزہ صرف انبیاء کے لیے ہوتا ہے جو چیزیں اور وہ معجزہ کے اندر تحدی ہوتی ہے چیلنج ہوتا ہے جیسے ان القمر چاند کا دو حصے میں بڑی آنا اس میں چیلنج تھا کفار کے لیے جو معجزہ ہوتا ہے اس کے اندر چیلنج ہوتا ہے لیکن کرامت جو ہوتی ہے اس کے اندر چیلنج نہیں ہوتا کرامت کے نام پر بہت شعبت بازی اور بھی بہت سارے شرکیات آتی ہے عمل یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کرامت کا بالکل لیا انکار کرتے ہیں تو افراد و تفریح کا دو کنارہ ہے بالکل لیا انکار کرنا صحیح نہیں ہے اور نہ ہی بالکل لیا ہر کسی کے ہر کے, کسی کی کرامت کو مان لینا یہ بھی صحیح نہیں چنانچہ کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز خارق خارقن عادت کے مطابق نہیں ہو بالکل عادت سے بالکل الگ ہو اللہ رب العالمین ان کرامت کو کن کے اوپر ظاہر کرتا ہے اپنے اولیاء کے اوپر تو اولیاء اللہ سے وہ مراد نہیں ہے جو عام لوگوں کے اندر مشہور ہے اولیاء اللہ یعنی جن کے قبر پر عمارت بنی ہو اور چادر چڑھائی جاتی ہو اولیاء اللہ کا مطلب خود اللہ نے ذکر کیا اللہ آمن اللہ رب العالمین کا ولی ہے ویسے اللہ نے ذکر کیا ہے اللہ, ان اللہ, ولا هم آمنوا اللہ کے ولیوں کو کوئی بھی خوف اڈر نہیں ہوگا ان ولیوں کی صفت کیا ہوگی جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں اور تقوا شعار ہوں اس تقوا کے اندر پورا اسلام داخل ہے اگر کوئی ولی کہے کہ کوئی ولی نماز نہیں پڑھتا ہو یا ایسے حالات میں رہتا ہو جو شریعت کے خلاف ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کرامت کا جو ظہور ہوا ہے کس کے ہاتھ پر اللہ کا ولی اور اس کے ولی ہونے کی جو شرط ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اس کے بعد تائید او عیانتن او تثبیتن او نصرت الدین یہ جو اللہ رب العالمین کرامت دیتا ہے اپنے ولیوں کو اور خاص ولی کو جو کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور تقوی شیار ہوتے ہیں اور الحمد للہ ہمیں کا ہر کوئی کسی سے ایمان میں زیادہ ہوگا کسی سے کم ہوگا تقوا میں کسی سے زیادہ ہوگا کسی سے کم ہوگا تو گویا کہ کوئی یا تو ہم میں کا ہر کوئی اللہ کا بڑا ولی ہے یا کوئی چھوٹا ولی ولایت سب کسی کو حاصل ہے و یہ نہیں کہ ولایت خاص ہے فلاں خاندان میں یا فلاں قسم کے لوگوں کو ہو سکتی ہے ہر وہ آدمی جو اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے اور اس کے رسول کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے احکام پر چلتا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا اس سے رکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہے ولی کی یہی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا تو جس قدر ایمان زیادہ ہوگا جس قدر تقوی زیادہ ہوگا اسی قدر آپ اللہ رب العالمین کی ولایت میں اور زیادہ ہوں گے اس کے قریبی ولی بن جائیں گے جیسے کیا کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو صاحب اکرام کے لیے کرامت ہوتی تھی اسید ابن قدر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو اوپر بدلی چھا گئی آ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فرشتے تھے جو تمہارے رات کو سننے کے لیے وہاں تک آئے تھے اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ سنتے چلے جاتے ویسے ہی ابن اکن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اندھیری رات کی اچانک اس لاٹھی سے روشنی نکلنے لگی اچانک اس سے روشنی نکلنے لگی اور ان کے گھر تک بھی دو صحابی تھے ایک اور صحابی تھے جب وہ دونوں الگ ہوئے تو دونوں کی لاٹھی میں روشنی نکلنے لگی یہ کرامت ہوتی ہے اور کچھ چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ کرامت جو ہے اللہ کی جانب سے ہے انسان خود سے اس کو ظاہر نہیں کر سکتا کوئی یہ کہے کہ فلاں دن فلاں جگاؤ میں اپنی کرامت دکھاتا ہوں تو یہ جادوگر جادوگر ہے کیونکہ کرامت میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا یہ اللہ کی جانب سے نیز یہ کہ اللہ کے ولی کے اوپر کرامت ہوتی ہے ولی کے جو جو صحیح تعریف ہے ولی کی وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ایمان والے اور تقوی والے میں دوسری بات کرامت جو بھی ہوگی شریعت کے خلاف نہیں ہوگی کرامت جو بھی ہوگی شریعت کے خلاف نہیں ہوگی اگر شریعت کے خلاف کوئی بھی پہلو پایا جاتا ہے تو وہ کرامت نہیں ہو سکتی اس کو تفصیل سے ابن تعمیہ رحمہ اللہ نے الفرقان بھائی نے اولیاء الرحمان و اولیا کے اندر تفصیل سے ذکر کیا کہ کرامت جو کرامت شیطانیہ جس کو کہیے یا کرامت رحمانیہ کس کو کہتے ہیں آپ کو اس کے اندر یہ چیز تفصیل سے مل جائے گی دوسری بات کہ احکام شرح کے یعنی شریعت کے احکام کے مخالف نہ ہوں نیز یہ کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ صرف متقی اور پرہیزدار لوگوں پر اللہ رب العالمین یہ کرامت ظاہر کرتا ہے اور کرامت کی جنس پر ہم ایمان رکھتے ہیں یہ نہیں کہ اب جس پر کرامت ہوئی وہ بہت افضل شخص ہو گیا ہو سکتا ہے کہ افضلیت کسی دوسرے کو حاصل ہو جیسے کہ اویس القرنی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کے تعلق سے بھی کافی مرچ مسالہ لگا کر کے جو عادث ہیں اس کے اندر الوب بہت بیان کرتے ہیں خوب رو رہے ہیں اگر کرامتی کی بات کرونا ہے تو ابو بکر اللہ رضی اللہ عنہ کی کرامت کیا کم ہے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ ع سوچتے کہ کاش ایسا ہوتا اور اللہ رب العالمین وحی بنا کر کے نہ حاضل کر دیتا کاش ایسا ہوتا اور اللہ رب العالمین تو وہی بنا کر کے نہ کر دیتا تھا اس سے بھی بڑی کوئی کرامت ہو سکتی ہے تو یہ سب اس لیے نہیں بیان کرتے کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے اور صحابہ کرام سے کوئی ویسے شرک نہیں کر پائے گا لیکن دوسرے کے اندر بہت اپنی طرف سے باتوں کو ملا کر کے بیان کرتے ہیں تو وہ سلکرنی کے بارے میں حالانکہ صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ڈھونڈے تھے صحابہ کرام ان سے افضل تھے بالکل نہیں افضل چاہے تابعی جتنے بھی بڑے ہوں علم و فضل کے اندر عبادت کے اندر ایک چھوٹے صحابی بھی جن سے ایک بھی حدیث مروی نہیں ہو لیکن انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان کے اوپر ایمان لایا ہو وہ پوری دنیا کے تمام علما تمام امت تمام محدثین سے افضل ایک بھی صحابی جن کا ذکر نہیں ملتا ہو ایک آت جگہ کہیں پر ذکر آیا ہو وہ صحابی تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہے اور عدم فقیر کی شرط بھی نہیں لگا سکتے ہیں آپ کے فقاحت کے سامنے والے صحابی اگر فقی نہیں ہیں تو کیا پتا آپ کو کہ اللہ کی نگاہ میں وہی فقیر ہو تو اس لیے یہ تقسیم بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں بہرحال تو کرامت جس کے اوپر ظاہر ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت افضل شخص ہو, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی افضل لیکن یہ بات اس بات کی دلیل ملے گی کہ یہ شخص ایماندار ہے اچھا ہے اگر کرامت اس کی جو ہے پورے شرط کے اوپر آئے تیس چوتھی بات ایک اور بات یاد کرنی رکھنی چاہیے کہ کرامت ظاہر ہونے کے بعد سامنے والے کو یہ کہنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے اگر کسی کے اوپر ہوئی کوئی کرامت ظاہر تو کہیے یہ اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہ اب آپ کی طرف آپ کی طرف لوگ آ رہے ہیں آپ سے سلام کر رہے ہیں دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں یہاں سے بدعقیدگی کا دروازہ کھلتا ہے تو آپ ان کو کہیں یہ اللہ کی طرف سے کبھی تمہارے اوپر بھی ہو سکتا ہے میرے اندر کچھ نہیں ہے میں جتنا برا ہوں اگر تم جان لو تو تم یہ تمنا کرو گے کہ کاش میں اس کے پاس نہیں آتا ایسے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے امام احمد رحم اللہ ایسے اپنے بارے میں کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کاش کہ اللہ رب العالمین میری برائی اور اچھائی کو برابر کر دے تو میں اپنے لیے نجات سمجھوں عمر رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرہ بل قرآن کی گواہی سے وہ جنتی ہیں پھر بھی اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو ایک آدھ کرامت اگر کسی کو مل جائے اور پھر وہ اپنے آپ کو افضل شخص سمجھنے لگے تو یہ اس کی گمراہی کی شروعات ہے تو کرامت ضروری نہیں ہے کہ آپ کی افضلیت کے لیے ہو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے آزمائش کے لیے بھی ہو کہ آپ صحیح عقیدے پر قائم رہ سکتے ہیں تو اس لیے کرامت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو معجزات اور کرامت میں فرق بھی. فرق تھا. اب انشاءاللہ ہم یہاں سے اس باب کے شروعات کریں گے میں بھول گیا کہ ناشتے کا بھی وقت ہے اور یہ بھی ہے میں بولتا چلا آ رہا ہوں آپ لوگ تھکے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ تھوڑا وقت ابھی ہم لوگ کتنے دیر تک رکیں گے تھوڑے پانچ منٹ کے بعد چلیے دس منٹ چائے وغیرہ یا جس کو کسی کو فریش ہونا ہے آپ جا سکتے ہیں آٹھ بجے ناشتے کا ٹائم ختم ہو گیا نہیں باپ ابھی شروع باقی ہے ختم کر دیں تو چلے یہاں پہ ختم ہوتی ہے کتنی دیر کے بعد بتاتے ہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ سیشن ہوتا کرتا اپنا ماشاء اللہ ہی